بسم علی محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہولش اور باقی اور باقی تمام سامعین خارن برادران سب کو ہمارے سلسلے 10 کتاب دعوت شرمت سے چھ سو اٹھتیس پبلک دو ہے چھ سو اٹھتیس داوشریف کے شروع سے ابھی تک کی درست تعداد ہے اور دو سو اسی جو ہے عورات فتحیہ کے درست تعداد ہے ہمارے سلطنت جازوال فتحیہ میں اسمال الحسنہ میں سے تیروان تیروانس مقدس یا خالقوں کے بارے میں اور یا الخالق کے بارے میں ایک عنوان کی لغت کے لحاظ کے معنی معموم ہو گیا تھا اس کے بعد یا خالق جو ہے الخالق قرآن پاغمی قرآن پاک میں سس المقدس کے بارے میں جو آیات تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ سرائج پیش کیا قرآن پاک میں خالق لبا جو ہے وہ گیارہ مرتبہ ذکر ہوا تھا ان آیات کو جو ہے آپ لوگوں کو ان کا ترجمہ پہنچا دیا تو انہیں آیات کے حوالے سے تھوڑے سے توجہات ہیں تو فرماتے ہیں جو ہے جو گیارہ آیات آپ لوگوں کو پہنچا دیا ہاں ان آیات کی روشنی میں جو ہے یہ معلوم ہے اس کائنات کے جو ہے یعنی اس ذات کی تخلیق علم و حکمت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا فرماتے ہیں اس کی تخلیق شرکت علم و حکمت کی روشنی میں ہے ہر چیز کو مکمل اندازہ گیری کے ساتھ جو پھر بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے پھر وہ ذات جس چیز کو پیدا فرماتے ہیں اس میں انسان جتنا عیب نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا ہے جتنا اس میں عیب نکالنا چاہے نہیں نکالنا چاہتا کیونکہ وہ احسن الحالکن حتبارک اللّہ آحسن الحالکین اسی ختبارک اللہ آسن الخالکن حوالے سے اللہ جو بھی کرتے ہیں مت کے ساتھ کرتے ہیں ہاں جی ایک سیدھا سادہ سا عقل والے بندہ جو ہے کہتے ہیں اخروت کے درخت کے نیچے سویا ہوا لیٹا ہوا ہے اور سامنے خبروزے کا جو ہے وہ پودا بھی لگا ہوا ہے اس کو بھی پھل لگا ہوا ہے لیکن بات تو خربوزے کا تو پھل بڑا بڑا ہوتا ہے کم سے کم پانچ چھ کلو کا ہاں جی انہیں تو تین چار کلو کا تو ہوتا ہی وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو خرگوے اخروٹ کے درخت کو بھی دیکھ رہے ہیں اخروٹ کا درخت تو اتنا بڑا ہے اونچا ہے طاقتور ہے ہاں جی لیکن اس کو جو پھل لگائے وہ بہت چھوٹا ہے اخروٹ کا پھل چھوٹا ہے لیکن نیچے جب وہ ہاں جی خربوزے اور تربوزے کے تربوزے کے جو ہے اس کے جو درخت اس نے دیکھا پودا بھائی اس کے شاخیں تو بہت کمزور ہیں لیکن اس پر جو پھل لگا ہے وہ بہت بڑا ہے اچھا خاصا جو شاخ کی طاقت سے باہر وجہ ہے شاخ اس کو لٹکا کے رکھیں تو نہیں اٹھا سکتے زمین پر ہی وہ بڑھتا ہے تو اس نے اپنی اسے سوچ میں تھا کہ یہ میرے حد میں الٹا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مناسب تو یہ تھا کہ یہ یہ جو پھل جو خربوزے کی شکل میں تربوزے کی شکل میں اس کے درخت کو لگائے پودے کو لگائے اس سے اخروٹ کو لگنا چاہیے تھا اور اخروٹ کا یہ چھوٹا پھل جو ہے یہ اس سے خربوزے اور تربوزے کے پودے کو لگنا چاہیے تھا وہ اسی سوچ میں تھا یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوا تو اتنے میں جو ہے ایک اخروٹ اوپر سے گرا اور اس کے سر پہ جو ہے لگ گیا ہاں اور اس کو زخمی کر دیا تو اس نے شکر کہ اللہ تعالیٰ شکر کہ یہ خربوزہ نہیں تھا یعنی یہ خرگوزہ کی طرف اخروٹ کا جو پھل ہے وہ بڑا نہیں تھا ورنہ یہ میرے سر پہ لگ جاتے تو میں مر جاتا ہاں جی میرا وہ جوس ہی ختم ہو جاتا تو تو یہ بہترین حکمت والی ہے ہاں جی. تو بہتر جانتا ہے بھائی اخروٹ پہ کون سے فصلیں لگنے چاہیں اور خربوزے تربوزے کے اس نازک پتے پہ اس پودے پہ ہاں جی کس طرح کے پھل لگنے چاہیں تو اس طرح کی جو ہے آپ سنکروں آپ کو مبارک مثالیں ملیں گے کہ انسانی ظاہری سطح بین جو ہے وہ اس کو ان کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن دقت سے غور و فکر کریں تو حکمت اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہلکا تو یہ وہ گیارہ آیات مجیدہ ہیں جن میں اس مقدس الخالق ذکر ہوا ہے جی ان آیات مجیدہ میں غور کرنے سے بند مومن کو یقین کامل ہو جاتی ہے کہ اس عظیم کائنات اور اس کے اندر موجود تمام موجودات کا خالق و موجود صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے وہ ذات اقدس ہے جس نے اپنی علم و حکمت اور قدرت مطلقہ قدرت مطلقہ کے ذریعے سات آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان کے اوپر ہیں یا نیچے ہیں یا درمیان میں ہیں نیز عرش و کرسی انسان و جن و ملک سبھی کا خالق صرف اور صرف وہی ذات پاک ہے اور خلقت کی نسبت صرف اسی کی طرف ہے یہ تو توجہ بداخیر کی طرف سے الخالق وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلے حیوان کو سب سے پہلے ہر جن و بشر کو ہر جانور ہر جاندار اور چوپائے کو جی پیدا کیا اور پھر ایک باضابطۂ باضابطۂ نظام کے تحت اس عمل تخلیق کو آگے بڑھاتے چلی جا رہی ہے نتفے کے اندر قوت نمو اس نے ڈالی اور اس نے ڈالی ہے اور پھر پانی آنجے جی اور پھر جو ہے پانی بوند پر عظیم نشان اور آسن تعویم انسان کے پیدائش اسی کا کارم ہے پرانی مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفت خالقیت پر عجیب و غریب اور نہایت شاندار دلائل قائم کیے گئے ہیں سورہ انام کے عائد مبارکہ پچانوے میں ہیں نائنٹی فائیو میں ہے انَ اللہ فالق الحب ونوا یخلج الحیہ من المئی اور مخرج المئی طبین بھائی ظالکم اللہ ظالکم اللہ خانہ تو حکم اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ ہی ہے دانے اور گجلی کا پھاڑنے والا غالق الحف و نحو وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ رما ہم دیکھتے ہیں کہ اناج کے دانے یا پھل کی گجلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے نہ اس دانے یا گجلی میں کوئی شعور و احساس ہے نہ زمین میں نہ ان میں سے کسی میں ارادہ کی کوئی طاقت ہے یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا مفی ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے پھاڑتا ہے اور اس میں سے نہایت نرم و نازک ایک ریشہ نکلتا ہے پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تیہوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہوتا ہے فضا میں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے بڑھا کس نے اس میں سے وہ جاندار کومپل نکالی پھر سود کے दागे جیسی نرم و نازک اس ने نے کس کی طاقت سے زمین کو چھیر ڈالا کیا آخر میں یہ آ سکتا ہے کس بے या गुठली یا گڈلی نے یہ سارے کام خود کر बगैर یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ ہی آپ یہ سب کچھ ہو گیا ہرگز सब یہ سب ایک ہنجے حکیم و قدرت والی ہستی نے کیا اور وہ ہستی الخال جل جلالو کی ہستی ہے وہ الخالق کی ذات ہے جس نے کائنات کے عرشے کو خلق فرمایا اسی طرح سورہ رات عید نمبر چار میں فرمایا وفیل عرض قطع الم تجرات و جنات منع ناب وظرئن و نخیل سنوان الوغیر السنوان یوسفا واحد بَعْضَهَا و بَعْضٍ فِي اعلیٰ فِي فلقلی فلقلی فِي لایات قوم یا خلو تجمہ اور دیکھو زمین میں مختلف خطے ہیں زمین کے مختلف حصے جو باہم ملے ہوئے اور پاس پاس ہیں لیکن مختلف قسم کوئی کچھ کلر کے کوئی کچھ کر کوئی ریتلی مٹی ہے کوئی چننی مٹی ہے کوئی آم مٹی ہے ہاں جی کوئی مختلف کلر کے ہیں اور پاس پاس ہیں اور رنگوں کے باغات ان میں اور جو ہے اور انگوروں کے باغات ہیں انگوروں کے باغات اور غلہ کے کھیت ہیں اور کھجور کے درخت ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کھجروں میں سے جو جڑ سے دوسرے درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے شراب کیا جاتا ہے اور پھر ان میں سے بعض کو بعض پر ہم مزہ میں فوقیت اور برتری دیتے ہیں کچھ زیادہ مزدار ہوتے ہیں کچھ کم مزدار ہوتے ہیں کچھ کھٹا ہوتا ہے کچھ, کچھ, کچھ میٹھا ہوتا ہے ہاں ہاں کتنے مختلف ہیں ایک ہی باپ میں سینکوڑے قسم کی درخت آپ لگا سکتے ہیں اس کو ایک ہی پانی دے دیتے ہیں زمین بھی ایک ہے لیکن لذت الگ الگ ہے تو یہ مختلف لذتیں کون دیتے ہیں ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لئے. کوئی شخص بنے وضاء نگرام قرآن مجید کہتا ہے وہ زمین جس پر تم چلتے ہو جس سے تمہاری غذا پیدا ہوتی ہے ذرا اس کی اس حالت پر تو غور کرو کہ اس کے باہر ملے ہوئے خطوں میں بس اوقات کیسا کیسا فرق ہوتا ہے ایک زیادہ پیداوار والا ہے دوسرا کم پیداوار والا مگر ایک کتا گیہوں کی کاشت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور دوسرا کپاس کی کاشت کے لیے پھر کسی ٹکڑے میں انگور کی بیلیں ہیں اور ان سے انگور اترتے ہیں انگور دوڑ اسی کے برابر والے دوسرے ٹکڑے میں غلہ کا کھیت ہے جس میں سے غلہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کہ تیسرے ٹکڑے میں کھجور کے درخت ہیں اور وہ بھی سب یہ یکساں نہیں مختلف طرح کے ہیں الگ الگ ہاں جی الگ الگ بھی ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے بھی ہیں کئی کئی ہاں جی جڑے ہوئے بھی ہیں پھر حال یہ ہے کہ سب کو ایک پانی ملتا ہے درخت تو مختلف ہیں سب کو ایک پانی ملتا ہے ایک ہی ہوا لگتی ہے ایک ہی سورج کی شائیں سب پر پڑتی ہیں اس کے باوجود ان کی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ ان کے ذائقوں میں بھی کتنا فرق ہے ہاں کے درخت کا الگ لذت ہے کھجور کے درخت کا الگ نقط ہے امرود کا الگ درد ہے کیلے کا الگ لذت ہے آم کا الگ درد ہے سیب کا الگ شکل درد اس طرح کھیتنے شکر ہوں پھل فروٹ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا یہ فرق یہ چھوٹائی بڑائی اور یہ اونچ نیچ آپ بھی ہی آپ ہیں یعنی خود بخود ہو گئے کسی ارادے و قدرت کے عمل کے بغیر یہ یوں ہی خود بخود ہو رہا ہے ہرگز نہیں یہ ممکن ہی ہے قطعات زمین کے اس کیفیاتی فرق و اختلاف میں اور اس کے پیداوار کی اس رنگا رنگی میں عقل و بسرت سے کام لینے والوں کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہے جن سے وہ اصل حقیقت کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں اور جس کے حکمت و قدرت قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو جان سکتے ہیں یہ تو زیادہ جو ہے کتاب خصوصیات اسماء, آسماء حسن صفا نمبر ایک سو چھپن پہ ہے ہاں ج خالق ہو کے بارے میں قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس عظیم کائنات کا خالق ہے اور اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے خالق ہونے کا مظہر ہے کائنات کا ہر ذرہ اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے کہ ہم سب اس ایک ہی ذات اقدس ذات اقدس ہی کے جو ہے مخلوق ہیں اور اسی نے ہمیں اسی نے ہی سب کو پیدا اس عظیم کائنات میں موجود چیزوں کی صرف فریست لکھنے لگ جائیں تو بھی انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن صرف فریج سے لکھ نہیں پائیں گے لیکن اس ذات پاک نے عظیم کائنات کے اندر عظیم سے عظیم مخلوقات ہو یا اخیر ہو چھوٹے معلومات سب کو کمال حکمت و سے پیدا کیا کہ انسانی علوم و اس کی حکمت و کو جاننے سے قاصر ہیں اور جو کچھ اس کائنات میں سے جانتا ہے وہ ایک باہر لاساحل میں سے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آج ایک سائنسدان ایک چیز مثلا بجلی کو کشف کر کے ایجاد کرتے ہیں تو ہم اس انسان پر کتنا تعجب کرتے ہیں اور سبھی اس اسبھی جو ہے اس کا شناخان یعنی سائنسدان کا شناہ خان بن جاتا جبکہ اس سائنسدان کو کوئی چیز اپنی طرف سے خلق نہیں جبکہ اس سائنسدان نے اس سائنسان نے کوئی چیز اپنی طرف سے خلق نہیں کی بلکہ اللہ تعالی اس کائنات کے اندر اللہ تعالی کی جو ہے بلکہ اللہ تعالی کی اس کائنات کے اندر رکھی ہوئی ایک حقیقت سے اس نے صرف پردہ ہٹایا ہے پردہ ہٹایا ہے ایک حقیقت کو دوسرے حقیقت سے جوڑا ہے جبکہ جو ہے اصل خالق اللہ ہی ہے ہر چیز کا کیونکہ اصل اسباب اللہ اللہ ہی نے اس زمین میں تیار کر رکھا ہے اچھا باب جی اللہ ہی نے زمین میں تیار کر رکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بدعن کیسے مادہ اور مٹیریل کے صرف عمل کن بھائی کن سے پیدا کیا یہ عظیم سورج یہ چاند یہ زمین اور یہ ستارگان و سیارات و کیا اور یہ پہاڑی یا عظیم گہرے سمندر یا پانی کا عظیم سرکل نما نظام سب کچھ ذات اقدس نے پیدا فرمایا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مخلوقیت کا ادراک کریں کہ ہم مخلوق ہیں اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا ادراک کر کے اس کے سامنے سر تسلیم ہم ہو کر جو ہے ہم ہو کر رہے ہیں اور کبھی بھی نا فرمانی کا سوچ بھی نہیں فرمانی کا سوچے بھی نہیں کبھی بھی یہی حق کے بندگی ہے یہ تو جی بندہ کی نے کیا تھا اشراکی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی خالقیت پر سچا ایمان لکھ کر سچا بندہ بن کے رہنے کی آتا. آمین صاحب.